لیا کو نی لال مین عالمران آیت ون ایٹی ون سے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سورہ ال عمران کی 18 رکوع مکمل ہوئے غزوہ احد کے حوالے سے تفسیری تبصرہ مکمل ہوا اب کو ذکر ہے اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود کا ان کے تعلق سے کچھ کلام آ رہا ہے ارشاد ہوا لقت لدینہ کالو یقیناً اللہ, اللہ سلحان نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر کے بے اللہ فقیر ہے معذلہ ونحم اغنیہ اور ہم مالدار ہیں پس منظر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا تقاضہ بھی آیا ہم پڑھ چکے البقرہ میں کہ مندی یو اللہ قرض الحسن جو اللہ کو قرض حسن دے پھر یہود کے ساتھ حضور علیہ السلام کا معاہدہ بھی ہو گیا مدینہ شریف میں تو ان سے گفت و شنید بھی رہتی ان کو بھی یہ تعلیمات پہنچائی گئی بھائی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو تو ان لوگوں نے حسد میں آ کر تو انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اب بغض و عداوت میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں اچھا جی اللہ فقیر ہو گیا جو ہم سے پیسے مانگ رہے استقفر اللہ یہ ان کی گراوٹ کی انتہا ہے فرمایا کہ صنعت تب ماں جو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھ سے لکھ رہے ہیں وقت لهم الانبیاء می حق اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا ونقول ذوق عذاب الحریق اور ہم کہیں کہ چکھو جلانے والے عذاب کو ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر ان کو پھیغا جائے گا ڈالا جائے گا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ بھی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے آہد کا رکھا ہے اللّا نؤمن لرسول حتّى بقربان تأكله النار. کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ رسول وہ لے آئے قربانی جسے آگ کھا لے پچھلی عمر تم یہ رہا کہ کوئی قربانی پیش ہوتی تو اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی ہے ہماری امر پر تو اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائیں قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ so تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو اللہ نے یہ عہد لیا ہے ہم سے اور حکم دیا ہے ہم تو اس رسول کو مانیں گے جو ایسی قربانی پیش کرے گی جس کو آگ آسمان سے آ کر کھا لے اس پر اللہ سبحانہ و کی طرف سے تبصرہ بل بین اے نبی صلی اللہ علیہ فرما دیجیے یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے بل بینات واضح نشانیوں کے ساتھ اِن تو پھر کیوں تم نے انہیں قتل کیا اگر تم سچے ہو تمہارا دعوی کہ آج ایسی قربانی پیش کی جائے گی تم آخری رسول کو مان لو گے تو بھائی تم نے تو پہلے بھی رسولوں کو شہید کیا پہلے بھی نبیوں کو شہید کیا وہ تو وہ سب کچھ پیش کر گئے جو تم دعویٰ کر رہے ہو مراد کیا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور تم نے ہر دھرمی میں آ کر حق وہ ماننا ہی نہیں ہے فعین کا زبو کا فقط کرسلام کو لائیں تو یقیناً جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جا ابیناتی ول کتاب المنی جو کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے اور صحیحوں کے ساتھ آئے اور روشن کتاب کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیے پہلے بھی رسولوں کو بہرحال بہت سے لوگوں نے جھٹلایا ہے محا اگلا بیان اگلی آیت میری اور آپ کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل وہ کیا ہیں کل ہے کلس الموت ہر نفس کو موت کا مرہ چکھنا ہے کافر ہو یا مسلمان موت پر سب کا ایمان کافر ہو یا مسلمان موت کو سب مانتے ہیں صحیح ہے ہم لوگ پوچھتے ہیں ملین ڈالر میں اس کروں بلین ڈالر کوشچن میں اور آپ مرنے کو تیار ہے آگے فرمایا ان نما اجو رقم یا اور تمہیں تمہارے امال کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا قیامت کے دن نیب والوں نے تلاش نہ کیا تو کون سی بڑی بات جج تم نے خرید لیے تو کون سی بڑی بات وکیل بک گئے کیا اب تو ہمارے پالیٹیشینس کہتے ہیں ہم وکیل کرنے کا تکلف تھوڑے ہی کرتے ہیں ہم تو جج خرید لیتے جملے ہیں نا ہمارے ہاں ادھر چلیں گے ادھر نہیں ان نما تو فو نہ <الْقِيَامَة> تمہیں تمہارے کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا قیامت کے دن کیا ہے ہمارے نزیک کامیابی بچے سیٹل ہو گئے بڑھاپا آسانی سے گزر جائے گا ایک نہیں دو بنگلے میں نے بنا لیے ایک رینٹ پہ دے دیے کوئی ایشو نہیں اللہ برکت دے اللہ اولاد کو بھی اچھا رکھے اچھا کھانا پینا برتنا نصیب فرمائے لیکن یہ کامیابی نہیں جنت فقت فاس جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقینا وہ کامیاب ہو یہ اللہ فرما رہا ہے رب العالمین جس کو ہم نے جواب دینا ہے ہم نے اپنے جیسے بندوں کو جواب نہیں دینا مرنے کے بعد جن کے میارات کچھ اور ہیں جو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا ممل حیات دنیا ان لاما یہ دنیا کی زندگی دھوکی اور فریب کے سوا کچھ نہیں ماضی کی ماملات, ماضی کے معاملات کو دیکھ لیں بچپن کے اندر جو چیز بہت قیمتی لگتی تھی آج وہ کسی قائم کی نہیں ہماری تھی. اور جوانی میں جو کچھ معاملات تھے ہیئر اسٹائل کا بھی معاملہ تھا بڑھاپے میں آ کے ہیئر ہی نیٹ اسٹائل کہاں سے ہوگا ایسے ہی ہے نا کتنی ہنسی ماشاء ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے اللہ بھی یہ کہتے ہیں بندے جب تو آخرت میں کھڑا ہوگا تو دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں جب وہ کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا محسوس ہوگا بس صبح کی چند, گھڑیاں یا شام کی چند لمحات کی تیاری کی توفیق نہ اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرقوں سے بھی کلام کلامیاں برداشت کرو ان تصویر وقت تم صبر کرو اور تقویٰ کی رویش اختیار کروال کی بڑی ہمت کے کاموں میں سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ابھی غلب دین کی جد و جاری ہے جب مسلمان ابھی کشاک کے اندر ہے ہاں دین غالب ہو جائے پھر مسلمانوں کے دین کے غلبے کے نتیجے میں ان کی مملکت میں کوئی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے بارے میں کہہ کر تو دیکھے پھر پوچھیں گے اس سے تو جب تک طاقت نہیں ہے صبر کرو برداشت کرو لیکن جب طاقت ہو تو پھر امام مالک فرماتے رحمتہ اللہ علیہ اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں کہ جس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو اور وہ امت برداشت کر رہی اس کے رہنے کا کوئی جواز واقعی نہیں لیکن ایک کشاک کش کا دور ہوگا صبر ابھی کہا جا رہا ہے اور تخبہ کی رویش اختیار کرو فَإنَّ من فعین کی بڑی ہمت کے کاموں میں سے وئی اخر اللہ کتاب اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا کہ تم اسے ضرور لوگوں کے لیے بیان کرنا ولا تب تم نہ ہو اور اسے نہ چھپانا پشتے پیغمبروں کی تعلیمات آ گئی اب تمہارے پاس ہے بیان کرنا چھپانا مت فنا برح و روح مشترو بھی تو انہوں نے اسے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی فبی سمایشترون تو کتنا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں یہ مباحث البقرہ میں بھی یہود کے تعلق سے آ چکے ہیں ایک اور ان کی حرکت وہ کیا ہے جو ایک انسانوں کے اندر کمزوری آ ہی جاتی ہے عمل کچھ کرنا نہیں ہے مگر چاہتا ہے کہ ہماری تعریف بہت کی جائے اس کو ذہن میں رکھیے یہی حرکت ان لوگوں کی تھی یہود کی بھی خاص طور پر فرمایا لاتا سبنشو نہ بیما اتو یبو نہ یش مدو بیما نہ ہرگیز نہ سمجھیں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا یعنی امال اور چاہتے کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو امال انہوں نے نہیں کیے فلاط بس اے نبی علیہ السلام آپ انہیں عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھے بلاحم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک آغاب ہے یہود یہ کا بھی مسئلہ تھا اور یہ انسانوں میں بات نظر آتی ہے عمل کچھ کرنا نہیں عمل سے دوری دوری دوری ہے مگر ہم تو فلاں کی اولاد ہیں ہم تو فلاں کی نسل ہے تو ہمارا کوئی پروٹوکال ہونا چاہیے ہماری کوئی عزت ہونی چاہیے ہماری کوئی سے ہونی چاہیے یہود کا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں نسلوں میں سے ہیں, نبیوں کی ہماری حیثیت ہم ہم ہم ہم اللہ کہتے ہیں کرنا کرانا کچھ ہے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ تعریفیں کی جائیں ان کے نا کردہ کاموں پر تو یہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے رہا شدہ نہ سمجھیں یہ کمزوری امتوں میں آتی ہے آج بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں پیر کرم شاہ صاحب کے بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم گزرے مفتی تقریر عثمانی صاحب کے ساتھ یہ وفاقی شریع عدالت کے جج تھے انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا آج بھی ہمارے یہاں ہے میں فلا کی نسل میں فلا بزرگ کا بیٹا میں فلاں کی اولاد میں فلا کا یہ میں فلا سے تعلق رکھتا ہوں بھائی تم خود کیا ہو تمہارا عمل کیا ہے ان کی گڈویل اور ناموں پر چلنا چاہتے ہو عمل کا ثبوت تو پیش کرو البقرہ میں دو مرتبہ آیت آئی تِلْكَ تل کا امت ان قدخلت لہام ماں کسبت ولاک اماں کا سبب تم ولا تالون اماں وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے ان کا عمل تمہارے تمہارا عمل ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ آتی ہے بات کھوپڑی کے اندر میں فلاں کی اولاد میں فلاں کا شاگرد میں فلاں کی نسل میں میرے فلاں سے تعلقات بھائی وہ فلاں اللہ ان پر اپنی رحمت نادر فرمائیں ہو یو تمہارا عمل کیا ہے تم کہاں کھڑے ہو یہ ہے نقطہ جو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے وللہ وَلِ الملک السماوات والارض اور اللہ کی عبادت ہے آسمان اور زمین کی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر ہر شے پر قادر ہے۔ اگلی آیات ان میں بڑا جامع بیان ہے ایمان کے حوالے سے شیخ الحن مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں ترجمہ انہی کا ہے انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت دو الفاظ سے سمجھایا دو اصطلاحات سے ایک ہے ایمان اقلی, اور ایک ہے ایمان سمعی عقل اور سماعت اس کائنات پہ غور و فکر کرو اللہ کا تعارف فطرت میں موجود ہے اللہ کو اللہ کے نام سے نہ جاننے والا بھی یہ مانے کا ضرور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اگلا آپ سب کو یاد ہوگا ٹھیک ہے تو مانے کا ضرور کوئی ہے لیکن تکمیر کب ہوتی ہے ایمان کی سن کر جب پیغمبر کی دعوت کان میں پڑ جائے تو کائنات بے غور فکر اور پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنا یہ دو باتیں جمع ہوں تو حقیقی شعوری ایمان کی تکمیل ہوتی ہے یہ مباحث یہاں پر آئیں گے ایک اور اہم بات جس رات یہ آیات نازل ہوئی حضور نبی اکرم علیہ السلام روئے ہیں اللہ اگر معرفت الہی کا بڑا پیارا خزانہ اور بڑی قیمتی دعائیں بھی یہاں پر آ رہی حضور روئے ہیں اس ان آیات کے نزول پر جس رات ان کا نزول ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تباہی ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس آیت ان آیات کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ تباہی ہلاکت کو پڑھے اور ان میں کریں یہ استاد بار بار محترم ہاں پر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے جو کتابی شکل میں, میں ویڈیو میں موجود ہے اس میں بھی یہ مقام ایک درس کے طور پر آیت نمبر تک موجود ہے زیادہ تفصیل اشاد ہوا انفی خلچے و وہ ایک طرف بگ بینگ کی طرف پہنچا ہے دوسری طرف ایکسپینڈ یونیورس کی طرف پہنچا تیسری طرف بلیک ہول کی طرف جا رہا ہے چوتھی طرف وہ گلیکسیز ہنڈریڈ آف گیلیکسیز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس آسمان اور زمین کی تخلیق رات دن کے بدلنے میں عقلمند لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کون ہے عقلمند راتوں رات امیر بن جانے والے نہیں <تصفح> نہیں آگے سن <اللزين> اللہ دینک اللہ قیام و قرون جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی اس کائنات پر غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں یہ الٹپ نہیں ہے یہ بیکار نہیں ہے یہ بے مقصد نہیں ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے وہ ہے اللہ سبحان و تعالی اس کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر وہ اے تفق کر سماواتی ور اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں فکر بھی ہے ذکر بھی ہے آج ہمارے بڑی فکر انالیسز ہیں رات کو سجا کر دکانیں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے میڈیا کے اینکر کوئی پچاس لاکھ کاروڑ, کوئی دو ڈھائی کروڑ والے پیکج والے اور ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں اللہ کی پناہ کے شاید انہی کے پاس کوئی آ رہا ہے, کچھ لے کر میں نہ جبرائیل کا نام لوں گا نہ وحی کا ذکر کروں گا وہ دروازہ تو بند ہو گیا بڑی فکر ہو رہی ذکر کہیں نہیں. اور کچھ تو ذکر ہی ذکر ہے فکر نہیں قرآن سلوک سلوک کہتے طریقے کو راستہ کیا ہے ذکر بھی اور فکر بھی اللہ کا ذکر بھی اور, فی خلق اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کیا نتیجہ اور اب بنا ما باطلا اے ہمارے رب تو نے سب بیکار پیدا نہیں کیا اس کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن انسان کو دنگ کر دیتا ہے سورے ملک ما تو فیخل قی رحمان فرج عل بسر حل طورا قریب حسیر اللہ اکبر رحمان کی تخلیق میں کوئی فلو کوئی ڈیفیکٹ تمہیں نہیں ملے گا نگاہ اٹھاؤ تھک کر واپس ا جائے گی پھر نگاہ اٹھاؤ پھر تھک کر واپس ا جائے گی رب کی کائنات اس کی تخلیق میں تمہیں کوئی رخنہ کوئی فلو کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا پرپزفل ہے کوئی ہے جو بنا چل... بنانے والا چلانے والا ہے ما خلقتھا ظابطہ پہنچے گا بندا یہ پرپزفل ہے اے ہمارے رب تو نے پیدا نہیں کیا سبحانك تو, تو پاک ہے کس بات سے ہر عیب سے کمی سے پاک ہے کہ تو بیکار کسی شے کو بنائے اچھا جب کائنات با مقصد ہے تو میں بھی تو کائنات میں ہوں میری تخلیق بھی با مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے فقینہ آدابنار بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ توحید کے عقیدے تک پہنچا بندہ اور توحید سے آخرت کی طرف پہنچا یہ پوری کائنات با مقصد ہے تو میری تخلیق بھی با مقصد ہے فقیرہ عذاب النار بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں البقرا کے آخر میں بھی دعائیں تھیں عالمران کے آخر میں بھی بڑی قیمتی دعائیں اور بنا ہے ہمارے رب ان کا منتھ خلم نار فقت افزائی جس کو تونے جہنم کی آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر ڈالا سب سے بڑی رسوائی کدھر ہے آخرت میں جو جہنم میں جا رہا ہے اللہ اجر نبین اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ اس ان کی ذلت سے رسوائی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے وما من کا کوئی مددگار نہیں ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادین بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو یونا دل ایمان وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا انعامی بربکم عام کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے یہ ہے ایمان السمعی رسول کی دعوت کو قبول کر کے رسول کی دعوت کو سن کر تکمیل پا جانے والا ایمان یہی ترتیب سورف فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین کائنات غور فکر ہے اور آگے کیا ہے یہ دن سرات المستقیم وہ پیغمبر کی تعلیم و دعوت سے بندے کا جو اللہ کے بارے میں معرفت کا معاملہ اور ایمان کا معاملہ ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے اے ہمارے رب بے شک ہم نے پکارنے والے کو سنا وہ پکار رہا تھا ان عامو بیرو بیگم کے ایمان لے او اپنے رب پرف آمن پر ایمان لے آئے اور بنا فا پھر لنا ضرور بنا بڑی پیاری دعائیں اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے وہ کفرآم نا اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے مع تبفنا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات آتا فرما بہت پیاری دعائیں بہت پیاری دعائیں اور رب بنا ہے ہمارے رب وہ آتی نا ماں و آنا ہمیں وہ کچھ آتا فرما جو ت نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ولا تو حزینا ملقیام اور ہمیں قیامت کی رسوا نہ کرنا سب سے بڑی رسوائی کہاں کی ہے آخرت کی آج لوگ بندوں سے ڈر رہے ہیں کیمروں سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. آخرت کی پیشی سے نہیں ڈر رہے ہیں. آخرت کی جواب دہی سے نہیں ڈر رہے اللہ اس دن کا یقین بھی عطا فرمائے اور اس دن کی ذلت سے رسوائی سے اللہ میلی آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ربنا بنا ما وعدتنا علی رسولک اے ہمارے دفع وہ سب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ولا تو حسین ابل قیام اور ہمیں قیام کے رسوا نہ کرنا ان نقلاۃ بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ کے وعدے میں تو کوئی شک نہیں خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم اللہ کے وعدے کے مستحق بنے یا نہ بنے اس کی دعا ہو رہی ہے کہ اللہ بے شک تعدے کے خلاف نہیں کرتا ہمیں بچا لے اس دن کی زلط اور ضلع سے اچھا یہ دعا بھی قبول ہو رہی ہے اور ایمان والوں کا کردار ایمان والوں کی صفات ایمان والوں کے اوساف بھی آگے بیان ہو رہے ہیں ربهم انی عامل عامل من او بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو عمل کو ضائع نہیں کرتا خا مرد ہو یا عورت باغوں کو ممبا تم آپس میں ایک دوسرے ہی سے ہو دونوں اللہ کی مخلوق ہو المتا سورہ نساء میں پڑھیں گے آگے کہ گھر کا انتظام چلانے کے لیے مرد کو ذمہ دار بنایا گیا عورت کو ساتھ ہی رکھا گیا لیکن نیکی کے میدان میں اللہ کو راضی کرنے کی محنت کے میدان میں دونوں کے لیے اقساط مواقع موجود ہیں تو خواہ مرد ہو یا عورت کسی عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ فرماتا ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا باعوذکم من با ایک دوسرے ہی سے ہو فلذین هاجروا واخرجوا من دیارہم و... من دیارہم واوذو فی سبیلین تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جنہیں نکالا گیا انہیں گھروں سے گھروں سے نکالا گیا یہ بیان الگ ہے اور ہجرت کا بیان الگ ہے ہجرت کی انتہا کیا ہے گھر بار کو چھوڑ دینا اللہ کے خاطر اور ہجرت روزانہ کیا ہے حدیث شریف میں ہے نسائی میں افضل ہجرت کیا ہے انتہج ہر وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے فل لدینہ حاجرو جنہوں نے ہجرت کی وہ خرجو مندیا رحیم اور اپنے گھروں سے جنہیں نکالا گیا وہ اردو فی سبھی اور جنہیں اللہ فرماتا کہ میری راہ میں ستایا گیا وہ قوتل اور جنہوں نے جنگ کی اور وہ قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے لو کفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا, یعنی معاف کر دوں گا جنات اور ضرور انہیں باغات میں داخل فرماؤں گا تجریم ان تختی کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی ثواب من عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ثواب یعنی بدلہ ہے واللہ عندہ حسن ثواب اور اللہ ہی کے پاس عمدہ بدلہ ہے ایمان شعوری سطح پر وہ ایمان عقلی ایمان کا نتیجہ اس شعوری ایمان بندے کو مل جائے تو عمل ثبوت پیش کرے گا ہجرت بھی ہے اور دربار کو چھوڑنے کا موقع ہے تو وہ بھی ہے اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہے اور اس کی انتہا جنگ بھی ہے اور اللہ کی راہ میں جان تک کا نظرانہ پیش کر دینا بھی ہے ایمان وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اللهم ارزقنا شهادتا فی سبیلک اے اپنی کی راہ میں شہادت کا رت فرما ان کے لیے عمدہ بدلہ لائر ن تخلب الندی نہ فروف البلا اے نبی علیہ السلام شہروں میں یہ کفار کا چلنا پھرنا آپ کو متاثر نہ کرے حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ کفار کی چلت کبھی یہ ٹیکنالوجی میں آگے کبھی مال و دولت میں آگے کبھی جائیدادوں میں آگے یہ پریشان نہ کرے آپ کو متعن کریے تھوڑا سا فائدہ ہے تماہوں جہنم پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بھی اسلمی اور وہ بہت ہی بہت ہی بری آرام گاہ ہے اللہ اکبر کیا آرام ملے گا جہنمیوں کو عذابی عذاب ملے گا یہ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے ان کی ضلعت میں اضافے کی بات ہے کہ کیا ہی برا وہ ٹھکانہ اور آرام گاہ ہے ہاں لا کے لدین تقو لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا جی بھائی روزوں کا حاصل کیا ہے لال لقم تکون چھوڑے تو حرام کو چھوڑنے والے بنیں اللہ اپنے متقی بندے میں بندوں میں مجھے اور اپ ہم سب کو شامل فرمائے ان کے لیے کہا جا رہا ہے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجریمین تحتی الانہا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدین فیھا ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے نزلم من عند اللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالى کے طرف سے مہمانگی ہے وما عند اللہ خیر للابرار اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالى کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ہیں اور بے شک احلِ کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر پر پر اور اور اس جو جو اے مسلمانوں تم پر نازل کیا گیا وما انزل اور وہ جو ان کے لیے تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے وہ بہیم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے کیا دعا مانگیں گے حساب کے حوالے سے اللہم حاسبنا حساب یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما یہ اہل کتاب کا ذکر آیا اہل کتاب میں وہ جو آجزی اختیار کرنے والے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی جیسے لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں یہود جیسے لوگ حسد میں مبتلا ہوتے دنیا کی محبت میں ڈوبتے ہیں مگر نسارہ میں سے کچھ کی تعریف بیان ہو رہی ہے جیسے کہ نجاشی رحمت اللہ علیہ بھی ایمان لائے تھے نسارا کی وہ تعریف کہ ان میں وہ بھی ہیں جو آجزی اختیار کرنے والے ہیں اور دنیا کی حقیقی قیمت وصول نہیں کرتے اللہ کی آیات کا سودا کر کے جو جن جو تو جن میں دنیا برسی نہیں تکبر نہیں ہے وہ ایمان لے آتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے حدیث میں یہ بھی آیا نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھی کچھ کلیگز ہوں گے ساتھ کہیں کام کرنے والے جو دوسرے فیت پر ہیں دوسرے مذاہب پر ہیں ان کو سنائے شاید ہمارے کردار اللہ کرے کہ اچھے ہوں ان کو دیکھ کر و متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئیں بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے رسول کو ماننے والا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کے لیے دو راجر ہیں ایک پچھلے رسول کو ماننے کا اور ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ و وسلم پر ایمان لانے کا آخری آیت بہت جامع آیت اس صورت کی یادین اے ایمان والو صبر کرو سوبرو اور دوسروں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرو کیا مطلب ستر مشرق قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے بدر میں ان لوگوں نے جان دی کہ نہیں دی یہ باطل پر جان دے رہے ہیں تم تو حق والے ہو تمہیں ان سے بڑھ کر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اندازہ کریں اندازہ کریں یہ باطل پر ہو کر جانے دے رہے ہیں تم تو حق والے ہو تو ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا اور صبر سے آگے بڑھ کر مسابرت استقامت کا مظاہرہ کرنا مابطو اور رہنا اس کی اور بھی تعریف کی گئی ہے ان تشریح کی گئی ہے یعنی سرحدوں پر پہرہ دینا بھی شامل رابطو اس کے لیے بھی استعمال ہوا نماز کا انتظار کر رہا ہے بندہ سنت نوافر ادا کر کے بیٹھا ہوا اس کو بھی رابطو کہا گیا اور ایک ایک کفار کے مقابلے میں بالکل چوکنے رہنا اور جڑے رہنا وہ جو خطا ہو گئی تھی نا نظم ڈھیلا پڑ گیا تھا نہیں رابطو مربوط رہو جڑے رہو وط تک اللہ اور اللہ سے ڈرو اس امت سے اس صورت میں خطاب ہوا شروع عالم آئے تمر ایک سو دو اتقو اللہ حق وقاتی اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اسی پر بات ختم ہو رہی ساری زندگی کا حاصل کیا تقوی روزے کا حاصل بھی کیا ہے تقوی جنت کن کے لیے متقین کے لیے کامیابی کن کے لیے متقین کے لیے اسی بات پر یہ صورت مکمل ہو رہی و تقل الله اللہ سے ڈرو لا تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو اس کے بعد سولت النساء کا آغاز ہے یہ بھی ایک طویل مدنی صورت ہے ایک بات دوبارہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے ساتھی ممکن ہے بعد میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہو ابتدائی راتوں میں ہمارا جو کوریج کا معاملہ ہے آیات کا وہ کم ہے اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ شروع کی جو یہ طویل مدنی صورتیں ہیں ان میں تشریح زیادہ ہے وضاحت زیادہ ہے احکام بھی آ رہے ہیں واقعات بھی آ رہے ہیں تفصیلات زیادہ ہیں آئندہ جب مکی صورتوں میں ہوں گے تو زیادہ تفصیل نہیں ہوگی تو آپ تسلی رکھیں دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے تقریباً دو تہائی ٹو تھرڈ تو وہاں تفصیل نسبتاً کم ہوگی سورت النساء نام سے ظاہر ہے اس میں نساء یعنی عورتوں کے حوالے سے بھی کلام ہے اسی لیے ایک حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نسا اور سور نور کی تعلیم دو اور مردوں کو سورت المائدہ کی تعلیم دو اس میں شریعت کے نفاذ کی باتیں آئی ہیں تو سورہ نسا اور سورہ نور کے تعلق روایت میں ذکر ملتا ہے حدیث شریف میں اپنی عورتوں کو سورہ نسا کی سورہ نور کی تعلیم دو سورہ نسا میں بہت سارے مدامی ہیں پہلی جو تینتالیس آیات ہیں فورٹی تھری پہلی تینتالیس آیات میں شریعت کے احکامات بھی ہیں اور معاشرتی زندگی کی جو رہنمائی بھی ہے عورتوں کے بارے میں یتیموں کے بارے میں حیا کی حفاظت کے بارے میں وراثت کے احکامات کے تعلق سے آئد میں تینتالیس تک جائیں گے تو تہارت کے مسائل کا ذکر بھی آ جائے گا تو شریعت کے کچھ احکامات اور معاشرتی ہدایات پہلی تینتالیس آیات میں آئیں پھر اہل کتاب کا ذکر بھی آئے گا اور منافقین کا ذکر بھی تفصیل سے آئے گا وہ بعد میں پڑھیں گے ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یہ جو پہلی آیت ہے اس میں تقوی کا ذکر سارے انسانوں سے خطاب قرآن کی دعوت یونیورسل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اکثر خطبات میں یہ آیت بھی حضور تلاوت فرماتے اور ہم میں سے جو لوگ بھی شادی شدہ ہیں ہم سب کے نکاح کے موقع پر بھی یہ آیت تلاوت کی گئی تھی چلیے اگر اس وقت ترجمہ نہیں سنا تھا تشریح نہیں سنی تھی تو آج سن لیں کتنی اہم آیت ہے کتنی ہم اہم ہدایت ہے نکاح کے موقع پر بھی اس کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا انسان انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اللہ خلاق واحدہ جس نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا وہ خلاق امینہ اور انہیں سے ان کے جوڑے اماں سلام علیہ کو بنایا و بط امن حما رجاء اور انہی دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں ان کو پھیلا دیا بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا سارے انسانوں کے حوالے سے کیا بات بیان ہو رہی سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالی اور سب کے سب کے اولین والدین آدم اور علیہ السلام. سارے انسانوں کے رنگ زبان خطے حتیٰ کے مذہب الگ ہیں مگر سارے انسانوں میں دو باتیں کامن ہیں سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین ادم ہوا علیہ السلام اس نام ناتے ایک یونیورسل برادر ہڈ گیر بھائی چارے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور نکاح کا ایک اہم مقصد کیا ہے نسل انسانی کا قافلہ اگے بڑھے اس پہلے جوڑے ہی کی تو ہم اولاد ہیں اسی نکاح سے قافلہ انسانی آگے بڑھتا رہے گا وتق اللہ الذی تسالون بہم الارحام اور اللہ سبحانہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سب سوال کرتے ہو آپس میں حقوق مانگتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال کرو بہت اہم بات ہے اللہ کا نام لے کر تم معاہدے کرتے ہو اللہ کا نام اللہ کے درمیان میں تم قسمیں کھا کر اعتماد حاصل کرتے ہو ارے فقیر بھی مانگتا ہے اللہ کے نام پر تو ہمارا دل بھی نرم ہو ہی ڈرتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے دے دو کو جس کو وہ بھی جب اللہ کا نام لیتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے اللہ کا نام درمیان میں لا کر نکاح کرتے ہو تو اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی و اور رحمی رشتوں کا خیال کرو اللہ اکبر یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کسی اور موقع پر تفصیل آئے گی فقط ایک حدیث شریف اس وقت اللہ فرماتا ہے حدیث خدشی بخاری شریف میں رحمی رشتے کہتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے اور اللہ فرماتا ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا اللہ اکبر اللہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رحمی رشتوں میں حرمتیں بھی ہیں جیسے بیٹی اور باپ کے درمیان حرمت ہے بیٹے اور ماں کے درمیان حرمت ہے اللہ اکبر کبیرہ نکاح سے بھی حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں نکاح ہو گیا یہ زوجین ہو گئے شوہر اور بیوی بن گئے مرد اور عورت یہ تو ہو گئے حلال اور کچھ ہو گیا حرام جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام بہو اور سسر کا نکاح بھی حرام جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام ادھر بھی حرمت آئیں گی خیال رکھنا چاہیے ساس سسر کا دونوں کو داماد کو بھی بہو کو بھی اور ساس سسر کو بھی بہو اور داماد کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا چاہیے یہ ہے جو موٹیویشن اس مقام پر دی جا رہی آگے سنے ان اللہ خانہ علی کمرقی اللہ تم پر نکے ہے کیا مطلب اگر نکاح کے تعلق سے اس کروں اللہ ساس کو بھی دیکھ رہا ہے سسر کو بھی دیکھ رہا ہے شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے داماد کو بھی دیکھ رہا ہے بہو کو بھی دیکھ رہا ہے نن کو بھی دیکھ رہا ہے اور کون رہ جی بھاوچ اس کو بھی دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے اللہ سب نے جواب دینے اللہ کے سامنے اللہ ہمارے گھرانوں کو اچھا رکھے اپنا خوف عطح فرمائے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرائی الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بہت سارے علماء نکاح کے موقع میں جب خطبہ دیتے تو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں ہمارے ساتونی کتاب سے ہمارے سامنے رکھا ایک اصلاحی تحریک خطبائے نکاح کی تشریح کے ساتھ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے خطاب ہے اس کو لیجئے کا تو انشاءاللہ یہ تفصیلات اپ کو وہاں پر اور ملیں گی یتیموں کے بارے میں ہدایات وا اتو الیتام اموالہم ولا تتبدل الخبیث بالطیب اور یتیموں کو ان کے مال دو اور نہ بدلو نہ پاک کو پاک کے ساتھ کیا مطلب یتیم تو مالی کفالت میں آ گیا اس کے سرپرست نے کے نے کچھ مال چھوڑا وہ اسی کا ہے ایسا نہیں کہ اس کا ہڑپ کرو. اور اپنا اس کی خراب سا جو ہے مال میں رکھ کر برابر برابر کر دو یہ انسان اپنے آپ کو بے بقوب بنا سکتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا معاذ اللہ کیا فرمایا نہ بدلو نہ پاک کو پاک کے ساتھ ولا اموالهم الى اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان نو کا نشو بن کمیروں بش بڑا گنا ہے یتیم کا مال ہڑپ کرنا بڑا گنا ہے آگے اور ذکر بھی آئے گا انشاء اللہ و تعالی. وَإن خفتم اللہ تعالیٰ ان خف تم اللہ تخت اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے فن کی خو ماں تو نکاح کر لو جو عورت تمہیں بھلی لگے مسنا و فلاسا دو دو اور تین تین اور چار چار اس میں تھوڑی تفصیل ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت ہے کہ یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ذکر ہے اس وقت معاشرے میں کچھ لوگ کیا کرتے یتیم لڑکی سے نکاح کرتے بسن بھی آ جاتی ہوگی بھلی بھی لگتی ہوگی کیوں نکاح کرتے اس کو مہر نہیں دینا پڑے گا اس کا مال بھی میں ہڑپ کر لوں گا کہ پوچھے گا نہیں یہ ظلم ہے اگر تمہیں یہ اندشہ ہے کہ تم ظلم کرو گے تو پھر یتیم کے ساتھ تو یتیم لڑکی کے ساتھ نکالنا کرو باقی اور اورتے ہیں اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے میکسیمم دو تین چار کی تعداد تک اللہ سخان و تعالی نے اجازت دی اب اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں خامہ خان جو لوگ الزام تراشیہ کرتے ہیں ان غریبوں کا تو خاندانی نظامی ختم ہو گیا وہ دو تین پہ کیا بحث کر رہے ہیں ان کے تو ایک نکاح نہیں ہو رہا بیچاروں کے یہاں ٹھیک ہے اور جہاں معاشرے قائم ہیں جہاں نکاح کے بندھن کے ذریعے معاشرے وجود میں آتے ہیں اور خاندانی نظام چلتا ہے وہاں کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کبھی مرد کو ایک سے زائد نکاح کی حاجت ہو سکتی ہے خاتون اس کی بیچاری معذور ہو گئی کچھ اور معاملہ ہو گیا تو کیا بہتر ہے اس کا دوسرا نکاح ہو جائے اس خاتون کو بھی پروٹیکشن ملے اور مرد کہیں جا کے برا عمل نہ کرے سادہ سی بات ہے کبھی جنگی ہنگامی حالات بھی آئیں گے ان میں بھی اس مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں کبھی اور معاملات ہو سکتے ہیں اللہ دین فطرت اس نے عطا فرمایا اس نے اجازت دی ہے البتہ آگے تس باقی دلائل بہت سارے لیکن یہاں پہ وہ ڈیبیٹ تو ہم نے کرنی نہیں ہے کوئی کہ میں آپ کے سامنے ایک گھنٹے اس کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں وہ تفاصیر میں ہمارا علمان اس کو بیان فرمایا اس کو دیکھ لیا جائے آگے فرمایا کہ فَإن خفتم اللہ او ما اگر تمہیں اندیش ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو یہ ایک سے زائد کی اجازت دی گئی عدل کی شرط کے ساتھ ہاں عدل وہاں کے جو اختیاری معاملات ہیں اس میں عدل ہے غیر اختیاری معاملات میں بات نہیں وہ آگے تفصیل ایک آ جائے گی انشاءاللہ شاء لیکن عدل کی شرط کے ساتھ ایک سے زائد کی اجازت میکسیمم چار تک دی گئی او ما ملکت حکم یا جس کنیز کے تم مالک ہو وہ کنیز و غلاموں کا معاملہ ہمیشہ کا نہیں ہے جنگی حالات آتے ہیں وار کے بارے میں کیا کریں اسلام نے بڑی خوبصورت تعلیم دی پھر غلام اور کنیزوں کے بارے میں احکامات ہیں ان کی تفصیل تفاصیر میں دیکھ لیں پانچویں پارے کے آغاز میں اور اٹھارہویں پارے کے آغاز میں فی الوقت تو نکاح کا ہی پاکیزہ بندن ہے کہ جس کے ذریعے جو فطری خواہش اللہ تعالی نے رکھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے ذالک ادنا اللہ تعولم یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ پڑو یعنی کہ دو نکاح کی دو شادیاں کسی نے کی ایک کو تو پورا ٹائم بھی دیا جا رہا ہے اس کی حاجات بھی پوری کی جا رہی ہیں اور دوسری بیچاری ایسی لٹکتی رہ جائے کہ اس کو پوچھنے والا نہیں یہ ظلم نہ کیا جائے بلکہ عدل کی شرط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے باقی مجھے پتہ ہے کہ اپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی اور اپ کا دل بھی ہوگا کہ یہ بھی بیان کر دیں وہ بھی بیان کر دیں نہ اس کی فلمک ضرورت ہے نہ اس کا ابھی موقع ہے کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے گا لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سمجھنا چاہیں تو پھر تفاسیر کا مطالعہ کہ کیوں اللہ سبحانہ ان کی اس کی اجازت عطا وہ خالق ہے ہمارا اور سب سے ٹاپ بات کیا ہے؟ باس آف دا یونیورسانے کے کائنات ہے جو چاہے سو حکم دے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کے حکم پر جو ہے تم انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرو یہ آخری جواب ہے تو ہم اپنی اوقات میں رہیں جو غیروں کے الزام تراشیوں کے نتیجے میں ہمارے ذہن خراب ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم سے مرا کچھ لوگ معاشرے کے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آخری بات یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو اللہ کا کلام مانتے تو پھر اس کے حکم کے کہ دو کرو گے اتنا ہزار تین کرو گے تو اتنا ہزار ملے گا اور اور آگے نہ یہ اجازت ہی حکمتوں کے ساتھ ہے وہ پڑھنا کوئی چاہے تو تفاثیر کا مطالعہ کر لیجئے گا وہ آٹ ان نسا سدوقات اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو اور بھائی مناسب مہر رکھنا چاہیے آج کل تو ایسا ہو گیا مولوی صاحب لکھ ہیں پانچ ہزار روپے یہ کیا بات ہوئی بھائی تو فضول پہ کتنا خرچہ کر رہا ہوں پانچ لاکھ روپے فضول سے مراد مہندی کی رسمیں گانے کی رسمیں فضول ہے نا گنا کی چیزیں بھی ہیں اور جو عورت کو کیا دے رہا پانچ ہزار تمہیں جی سے پچیس ہزار روپئے نکال کے دے دے گی تمہیں خوشی خوشی ادا کرو اچھا مناسب حال جو اللہ توفیق دے سہولت ہے بندے کی وہ طے کرو اور اس کو خوشی خوشی ادا کرو ہاں فعم فبن لکمان شیم منسن <هُنَسًا> پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں اس میں سے کچھ پکلو ہنی امری آ تو اس سے مزے اور خوشگوار سمجھ کر کھالو یہ خوشی خوشی ہو لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے ایک بر صغیر کی ذہنیت ہے عورت کو ہم نے پیر کی جوتی سمجھ رکھا ہے معد اللہ میں معاشرے کی ترجمانی کر رہا ہوں جو کرتے ہیں لوگ اور کہہ ہیں کہ ہم نے معاف کروا لی ہے یہ جو ہم نے کروا لی ہے نا یہ جو انداز ہے یہ کوئی معافی نہیں ہم یہی تو اگر ہے ساری ہماری خوشی خوشی معاف کرے اللہ کا کلام اجازت دیتا ہے اول تو دیکھ لیں ہم نے طے کتنا کیا ہوتا ہے معاف کروا رہے ہیں دے دو بھائی آگے اور ذکر آئے گا انشاءاللہ یہ ہے وہ عورت کا حق جو اللہ کی شریعت نے مقرر کیا ہے اور وہ سنیے گا حضور علی السلام کی حدیث سے مستر احمد میں جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے ادا کرنے کا تو قیامت کے دن زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا کبھی تو چیخیں نکل جاتی ہیں حدیث شریف پر ہم فضول میں لاکھوں رہے ہیں اور عورتوں کے مہر نہیں دیتے ہم ظلم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یہ وہ خرچہ ہے جو اللہ کی شریعت نے بتایا ہے خرچے گنواؤں میں آپ کو کتنے اس نکاح کے موقع پر مہر کا خرچہ شوہر کے ذمہ ایک دعوت ولیمے کی شوہر کے ذمہ بس نکاح کا اعلان بہتر ہے نکاح کا فنکشن کس کا مانا جاتا ہے لڑکی والوں کا چھوارے کون لاتا ہے؟ ہاں؟ لڑکے جو کو ایک ڈیڑھ لاکھ پانچ لاکھ کا کھانا کھلا رہے ہیں وہ پانچ سو کے چھوارے نہیں سکتے نہیں کھلا سننے سے چلا رہے سارے خرچے کس پر ہیں شوہر تو چھواروں کی تقسیم وہ مرد کے, کے نکاح کے نتیجے میں ایک دعوت ولیمے کی شوہر کے ذمہ. باقی پوری زندگی کفالت شوہر کے ذمے عورت تو مزے میں اکبر اس پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی ہے بہرحال تو یہ مہر وہ خرچہ ہے جو شریعت نے بتایا اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے اور فضولیات پہ لاکھوں جو بہائے بات جاتے ہیں بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے اور نکاح ہم نے مشکل کر رکھا ہے خدا رس اس کو آسان کیجیے اس کے بعد یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے رہنمائی کتنا پیارا دین ہے ان کمزور طبقات عورت کمزور ہے یتیم کمزور ہے ان کے حقوق ہم تو حقوق حقوق حقوق کی بات کرتے ہیں، اللہ فرائض کی بات کر رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ادا کرو محر اللہ کیا کہہ رہے یتیم کی کفاظت کرو اللہ کا کہہ رہے یتیم کے مال کی حفاظت کرو ہم حق کی بات کرتے ہیں اللہ فرائض پر زور دے رہا ہے اللہ اور فرض ادا کرو گے تو دوسرے کا آٹومیٹکلی حق بھی ادا ہوگا ولا تو اللہ قیاما اور مت دو بے عقلوں کو اپنے مال جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا مال بھی نعمت ہے حلال پر اگر ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے ابھی اگر وہ کم عقل بچے ہیں تو ان کے حوالے نہ کرو کہ وہ ضائع کرے اڑا دیں یہ نعمت ہے اللہ نے جو تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے عطا کی حفاظت کرو زکوی ہاں اور انہیں اس سے کھلاتے اور پہناتے رہو خرچ کرو روفا اور نکاح اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں فین آنس تم من پھر اگر تم ان میں کچھ صلاحیت پاؤ حسن معاملہ کی مطلب کچھ پرچیزنگ کروا کر دیکھو مارکیٹ بھیج کر دیکھو کچھ منگوا کر دیکھو اب لگتا ہے کہ ہاں اس کی سمجھ بوجھ آ ہے یہ پیسوں کی حفاظت کر سکتا ہے مال کی حفاظت کر سکتا ہے فد فا لوم تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو یہ ہے حفاظت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے ولاقہ اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے وہ غریب کو تو پتہ نہیں چلے گا مگر اس کا تمہارا رب کون ہے اللہ اس کو سب معلوم ہے تو ایسے نہیں ہڑپ کر جاؤ کہ ذرا جوانوں کو تو مانگے گا پہلے ہڑپ کر کے ختم کر دے نہ یہ نہ کرو ومن كَانَ غنی ین اور جو غنی ہے وہ تو بچتا رہے وہ تو بالکل ہاتھ نہ لگائے اپنی حاجت کے لیے یقین کے مال کو ومن خان فقیرن اور جو حاجت مند ہے فقیر ہے فلیا کل بال معروف تو وہ بھلے طریقے پر کھا سکتا ہے اس کا اپنا بےچارے کا لالا پڑا ہوا جان کا تو وہ کچھ استعمال کر لے تو گنجائش مگر جو غنی ہے جس کو کوئی حاجت نہیں کوئی فخر کا معاملہ نہیں وہ بچتا رہے فعیدہ دفاع اموال پہ جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو تاکہ آئندہ کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کو نمٹانا آسان ہو وہ کفاب اللہ حسیبہ اور اللہ کافی حساب لینے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں یتیم کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اگر کوئی زیادتی آج کر رہا ہے چھوڑا اور رشتے داروں نے اور کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور رشتے داروں نے تھوڑا ہو یا زیادہ نصیب مفرودہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیا گیا حصہ ہے یہ عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے بھائی مرد کا بھی حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ نے چھوڑا اس میں سے جو رشتے دار نے چھوڑا اس میں سے نہیں جی ہم نے حضرت ہم نے تو اپنی بچی کو شادی کے موقع پر اتنا سونا دیا ایک پلاٹ بھی دیا دیا ہوگا تم نے اگر ابا کا انتقال ہوگا اس بچی کے تو اس کو حصہ ملے گا اما کا انتقال ہوگا تو حصہ ملے گا اس سے ماہرو نہیں کیا جا سکتا بھائی کا جی میں نے تو بڑا خرچ کیا تھا میری اپنی بہن کی شادی پر اتنا اتنا دیا دیا ہوگا کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ دینا لازم ہے لیکن یہ لکھا ہوا لازم ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہوگا تو جیسے بیٹے کے حصہ ملے گا ویسے ہی بیٹی کو یہ ابھی بتایا جا رہا ہے حصے بعد میں آئیں گے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمارا نشست ہوگی اس میں سمجھیں گے وہ نہ قسمت اول القربہ اولمساکی اور جب حاضر ہوم تقسیم کے وقت غیر وارث رشتے دار جن کے حصے مقرر نہیں جب حاضر ہو تقسیم کے وہ غیر وارث رشتے دار اور ساکین اور یتیم اور مسکین فرض اہم تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو وارثوں کو تو حصہ مل رہا ہے نا اب کچھ دور پر ایک رشتے دار ہوتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا قریب میں کچھ ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں چلو تمہیں مل گیا تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو دے دو وقول الرحم کا اللہ اور ان سے اچھی بات کہو اب بڑا اپیلنگ انداز ہے یتیموں کے بارے میں سنیے بڑے دل کے کانوں سے ویکش اللہ دین اللہ ترا خلفہم اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ضرورت کمزور اولاد خافوا علیہم تو انہیں اپنی اس اولاد کے بارے میں کیسی فکر ہو آج ایک شخص زندہ ہے اس کے بچے ہیں یہ یہ سوچے اگر میں مر گیا تو میرے بچے تو یتیم ہو جائیں گے تو آج اس کی خواہش کیا ہوگی کوئی ان کو تھام لے سہارا دے دے ہی نا تو آج اگر تمہارے سامنے کو یتیم ہو گیا اور تمہارے لیے موقع ہے یہ تو اس کی کفالت کر کے سعادت حاصل کرو تو کرو بھائی یہ اپیلنگ انداز اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا فلیے کہ اللہ بس واللہ سے ڈرے بل عقول و قول اور چاہیے کہ صحیح بات کہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ادب سکھایا واقعہ پھر کبھی سنا دوں گا وہ حضور کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا ہاتھ میں اشارہ کر رہا ہوں صحابی نے اسی طرح سمجھایا رضی اللہ عنہ حضور نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک انگلی ملا کر دکھائی یہ تو میری انگلیاں ہیں حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے ایک صحابہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا یہ تو آج بھی ہے نا یہاں تو اللہ کا شکر ہم قرآن کی محفل میں دو دو ہزار لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے شہر میں ایسی چاروں سمجادی سے ہزاروں لوگ بیٹھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے بہت سو کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ قرآن کی محفلوں میں آنے کو بھی تیار نہیں نماز کے سجدوں میں بھی دل نہیں لگتا دل سخت ہو جاتے ہیں بہرحال کبھی کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ میرے دل میں سختی آ گئی آپ نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اللہ تمہارے دل کو نرمی اطا فرما دے گا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ایک ہے براہ راست کفالت میں لے لیں کیا ہی بات ہے ورنہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی اللہ توفیق دے میرے بھی دل میں بات آتی ہے آپ کے بھی دل میں آتی ہوگی کہ ہم کسی طرح یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت میں اپنا حصہ ڈالیں یہ اللہ کے دین کی تک تق تقاضے ہیں اور حضور خود تو یتیمی کی زندگی انہوں نے گزاری ان سے بڑھ کر کون یتیم کے درد کو سمجھنے والا ہوگا چچا اپنے جائیداد بھتیجی بھتیجی ہڑپ کر جاتا ہے آسان سی بات ہے نا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی جائیداد ہڑپ کر لی بڑا بھائی بڑا تھا, تھا بہت ہی چھوٹے تھے بہن بھائیوں کا ہڑپ کر گیا یتیم کا ہی ہڑپ کیا نا سنیے اِنَّ الَّذِينَ بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہو یتیم یتیموں و... کا مال کھاتے ہیں ان نما یا کلون فی بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے جہنم کی الدوزخ میں ڈالے جائیں گے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ سرما یتیم کے ساتھ بد سلوکی کا یہ انجام ہوگا اور اچھا سلوک ہو تو حضور فرمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے <اللغين> وتطمئن قلوبهم بذكر الله